اس دخل علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جب وہ ان کے پاس ائیں تو انہوں نے سلام کیا ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور دل میں کہا کہ یہ انجانے لوگ ہیں